خلیفہ چاہرم میرے آکا میرے مولا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے لیے جو مسلم شریف حدیث نقل کی گئی ہے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان مولا علی کرم اللہ تعالی وضہ الکریم کے مقام و مرتبے کے جو نام ہے وہ یہ ہے کہ علی سے محبت مومن ہی رکھتا ہے اور علی سے بغض منافق ہی رکھتا ہے یہ فرمان آپ کے بلند و بالا مقام کا پتہ بتاتا ہے آپ ہاشمی بھی تھے اور کرشی بھی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے باسط نبوی سے دس سال پہلے مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی آپ کا لقب حیدر کنیت ابو الحسن اور ابو طراب بیان کی جاتی ہے